اللہم اغفر لنا ورحمنا ومشائخنا ووفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل و جنبنا الفواہش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم اثرنا ولا ترثنا علینا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم اكرمنا ولا تہننا اللہم ارضنا عنك وارضا عنا اللہم اصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اما بعد و بالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى و رضی عنه و بعلومه قال باب جهر الامام بالتامين وقال عطاء امين دعاءه امن ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد لجته وكان ابو هريره ينادي الامام لا تفني بامين وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خبرا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و ابي سلمة بن الرحمن انہما اخبراہو عن ابی حریرت رضی اللہ عنہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فا امنو فا من وافق تأمینو تأمین الملائکت غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین <سلام> یہ باب امام کے آمین جہرن کہنے کے بیان میں ہے آقا نے کہا آمین دعا ہے ابن زبیر اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے آمین کہا یہاں تک کہ مسجد میں گونجنے کی آواز پیدا ہوئی ابو حریرہ امام کو آواز دیتے تھے میری آمین مت چھوٹ دینا نافع کہتے ہیں ابن عمر آمین نہیں چھوڑتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے اس بارے میں میں نے ان سے کچھ خبر اور حدیث سنی ہے ابو عریدہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موافق پڑ گیا کو انسائد ہو گیا تو اس کے گذشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے ابن شہاب کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہتے تھے آگے بخاری نے آمین کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس سے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مختری کو بھی آمین کہنی چاہیے اس کا بیان کیا ہے باپ تو آگے بیان کریں گے ویسے ابھی تو ہم نہیں آنے والے تھے درس میں پہلے تو حافظ محمد پانڈوڑ کا فون آیا کہ کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں درس میں آئیں گے نہیں پھر مولانا رشید نے کہا کہ آ جاؤ حج کی برکات سنا کر کے جاؤ اس لیے ہم آگے ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے سے پلٹ آئے والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں دعا کرو اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ و دائمہ نصیب فرمائے حفاظت فرمائے ماں باپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے لیٹتے بھی ہیں تو فکر رہتی ہے چار بجے میں گیا تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ وہاں رہا پھر آیا بہت مجھے بھی بخار ہے لیٹنے کی کوشش کی نیند نہیں آئی تو تکیہ پر سر رکھے رکھے, رکھے ربر ہما قمار ربیانی رب صغیرہ پڑھتے رہے ربر ہما قمار ربیانی رب صغیرہ ربر ہما قمار رب, رب یانی صغیرہ ربر ہما كمار رب, رب یانی صغیرہ بڑھاپے میں ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں وہ تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں جتنی خدمت ہو سکے کریں اور باقی دعا ضرور کرتے رہیں ان کے لیے بتا نہیں کیا تکلیف ہے بیماری پکڑی نہیں جا رہی ہے استنجا نہیں ہوتا اور پھر پریشر جو ہے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے اور دماغ کام نہیں کرتا ہوش آواس بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو یہ کیفیت ہو گئی ہے اختلاج والی کیفیت ہے بس دعا کرو اللہ شفا دے صحت دے اور عافیت سے رکھے اور بہرحال تو یہ چیز ہے سفر حج میں گئے تو بھی وہاں بھی یہی فکر رہی چونکہ وہاں تو کابت اللہ شریف سامنے تھا تو وہاں کچھ اللہ کے سامنے مانگ لیتے تھے جب ہم گئے ہیں اس وقت بھی طبیعت خراب تھی اتنی زیادہ نہیں لیکن بہرحال خراب تھی ہاسپٹل جا رہے تھے والد صاحب ادھر ہاسپٹل گئے اور میں ادھر ایئرپورٹ گیا ایمبولنس والے سے میں نے پوچھا کہ میری ابھی فلائٹ ہے اور تم والی صاحب کو لینے آئے میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی ہے مجھے کہتا ہے کہ تم کتنے دن کے لیے جاؤ گے میں نے کہا اٹھارہ انیس دن کے لیے تو اس نے کہا کہ میں نے بلڈ پریشر چیک کیا ٹھیک ہے شوگر چیک کی ٹھیک ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایمرجنسی ہوگی تم چلے جاؤ میرے گھر میں ان کا ہارٹ چیک کر کے پھر پکا بتاتا ہوں ایمبولینس میں ہارٹ چیک کیا پھر مجھے کہتا ہے نے کہا اچھا پھر ہم چلے جاتے ہیں تو ادھر وہ ہاسپٹل لے گیا میں ادھر گیا لیکن راستے میں دل ادھر اٹکا ہوا ہے وہاں پہنچے تو ایک دن دو دن کوئی اچھا نیوز آ نہیں رہا پھر میں نے وہاں بہت دعا مانگی میں نے کہا اللہ پاک میں تو یہاں سفر میں آیا ہوں کوئی گڈ نیوز سنا دو ذرا اچھی خبر آ جائے کہ والد صاحب کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہوئے ہوش میں بھی آئے زکریہ مسجد میں عید کی نماز بھی پڑھی اس کے بعد پچھلے ایونٹس کو پھر طبیعت خراب ہوئی پھر چلے گئے اب دعا کیجیے اللہ شفا دے صحت دے عافیت دے محتاجی سے بچائے محتاجی بہت خطرناک چیز ہے اور بےچارے ہر چیز میں محتاج کھانا پینا پشاب استنجا ہر چیز میں محتاجی تو اس لیے بول بھی نہیں سکتے کہ مجھے اس کا تقاضا ہے وہ تو خود اشارے سے سمجھ کے کرانا پڑتا ہے تو اس لیے ذرا تھوڑی فکر زیادہ ہے دعا کرتے رہیو اللہ پاک قبول بھی فرمائے اور جتنے مریض ہیں اللہ سب مریضوں کو شفا دے اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچائے جب ان بیماروں کو دیکھتے ہیں تو اپنی فکر ہوتی ہے کہ یار میں بڈھا ہو گیا اور مجھے ایسا کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا ہے جی تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے اور ہم سے جتنی خدمت ہو سکے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف سے اصول ہے جو, جو جوان بوڑھے کی خدمت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے میں اس کے لیے کوئی جوان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی خدمت کرے یا روایت میں حدیث میں ہے جب کوئی جوان کسی بوڑھے کی خدمت کرے تو اس کے بڑھاپے میں اللہ اس کے لیے کوئی جوان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی خدمت کرے جو اس کا کام کر دے تو اس لیے ہمیں اس نیت سے بھی اپنے ماں باپ کی اپنے رشتہ داروں کی اپنے اعزاء اور اقربا اور اپنے معاشرے اور اس میں سوسائٹی میں بوڑھوں کی خدمت کرنی چاہیے کہ ہم نے بھی تو ایک دن بوڑھا ہونا ہے تو ہمارا کیا ہوگا تو اس لیے ہم خدمت کر لیں اللہ شاید اس کی برکت سے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مقیر کر دے اللہ ویسے تو محتاجی سے بچائے لیکن بیماری وغیرہ تو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تو پیش آتی ہی ہے بوڑھاپے کے اندر اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں ہم اس سے بچ نہیں سکتے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس سے اللہ پاک عافیت سے رکھے تو بہر حال خدمت جتنی ہو سکے کرنی چاہیے اللہ توفیق دے تو اس پریشانی میں گئے ویسے حج الحمدللہ اچھا رہا اس سال سنا ہے کہ حج میں حاجی تعداد کے حساب سے کم تھے ہر سال جتنے ہوتے ہیں اس سے شاید ہاف ملین یا اس سے زیادہ کم اجا جائے ہوئے تھے اس کی وجہ بھی ہے کہ حرم شریف کی ارد گرد ساری ہوٹلیں گرا دی ہے سب پہاڑوں کو ننگا کر دیا ہے مروہ ٹاور اتنا بنا بڑا بنایا ہے اس میں ہمارے دوست حاجی عبداللہ عمر ٹپو کا ایک فلٹ ہے پتہ نہیں کون سے فلور کے اوپر دس فلور تو لفٹ میں جانا ہے پھر وہاں سے دوسری لفٹ چینج کر کے اٹھارہ فلور چڑھنا ہے تب جا کر کہ وہ تو کعبہ شریف تو اس کے اوپر سے چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے وہ حرم کے مینارے سے اوپر ہے ان کا کمرہ تو وہاں سے پورا منظر دکھائی دیتا ہے تو دور دور تک پہاڑ صاف صوف کر دی ہیں بالکل پہاڑ حوصلہ ہے کہ اور بھی صاف کرنے والے ہیں مدرسہ سہولت ابھی شاید آئندہ سال دو سال کے اندر ٹوٹ جائے گا اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائیں گے بڑے لمبے چوڑے منصوبے ہیں ان کے اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے فائدہ ہے اس کے اندر نقصان ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ پہاڑ جو ہیں وہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ زمین سیٹ رہے وہ القاف الرد روا سیا ان اللہ نے یہ بڑی بڑی کھیل ٹھونک دی ہے زمین میں تاکہ زمین جیلی کی طرح ہلتی نہ رہے کیونکہ زمین پانی پر ہے اور کشتی پانی پر ہے تو ہلتی رہتی ہے تو اس کے لیے انکر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ کھڑی رہے تو یہ پہاڑ جو ہیں وہ انکر کی طرح سے ہیں تو اس لیے اس سے حفاظت رہتی ہے اگر پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے بڑے بڑے جے سی بی کے ذریعے تراش کر کے ان کو ختم کرتے جائیں بالکل پہاڑوں کو توڑ تاڑ کے ختم کر دیا ہے بڑے بڑے پہاڑ اور زمین کے برابر اور بیچ میں سے سرنگیں نکالی ہے تو خدا نخاستہ کہیں اس کا کوئی غلط جو ہے وہ ایفیکٹ نہ پڑے اللہ پاک مکہ شریف کی حفاظت کرے مدینہ شریف کی حفاظت کرے بیت اللہ شریف کی حفاظت کرے اور اس قسم کی غلط سلط سازشوں سے بچائے اللہ پاک بہر حال کافی سمجھیے کہ بلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں اس لیے بھی انہوں نے بہت ریسٹرکشنز کیے اور لوکل حاجیوں کے اوپر بہت سختی کی اگر کوئی اقامہ والا حاجی حج کرنے آ رہا ہو تو تشریح ضروری اگر اس نے تصریح نہیں لی ہے اور ویسے ہی آ گیا ہے پکڑا گیا چیک پوائنٹ کے اوپر تو اس کو اسی وقت ڈپورٹ کر دیتے ہیں اور واپس آنے کی سمجھئے کوئی سبیل نہیں اور اگر کوئی مقامی سعودی ہو اور وہ بغیر تصریح اور اجازت کے حج میں آ جائے تو اس کو دس ہزار ریال فائن اور چھ مہینے کی جائے تو اس لیے پھر وہ بھی آنے کی ہمت نہیں کرتے اور اب جو ہے سعودی والوں کے لیے بھی قانون بنا دیا کہ جس طرح بیرون ملک سے لوگ گروپ میں آتے ہیں تو سعودی والوں کے لیے بھی گروپ میں آنا ضروری وہ جو انفرادی حجا جاتے تھے عجیب ان کا تو ایک مزہ ہوتا تھا سعودی ہیں مقامی ہیں لوکلز ہیں تو وہ جیپ لے کر کے آتے تھے پک اپ ٹرکس تو اس میں دو چار بکرے بھی پیچھے بندھے ہوئے ہیں گھیٹے بکڑے اور سمجھیے کہ وہ ہاں کے جا رہے ہیں وہ پورا خاندان آ رہا ہے اور وہاں آ کر کے خیمہ ڈالتے ہیں اور عرفات میں مینا میں بڑے مزے سے اپنا کیمپنگ پکنک وغیرہ کرتے ہیں پھر بقرا کے دن برابر سے ان بکروں کو ضوا کرتے ہیں حدی کے جانوروں کو ان کا ایک عجیب موس... سماں ہوتا ہے وہ سب ختم کرنے کی کوشش ہے ان کی کہ گروپ میں آؤ دس ہزار ریال آٹھ ہزار ریال ایک ایک گروپ والے کو دو ایک آدمی اتنے ہزار ریال کہاں سے لائے تو اس کو دو اور اس کے ساتھ آؤ اور یہ سب قوانین لا رہے ہیں اس لیے کافی ان پر بھی سختی ہیں تو مقامی حاجی بھی بہت کم آئے پھر انگلینڈ کی حاجی بھی کم امریکہ کے حاجی سب سے کم آئے. دونوں جگہوں پر ریسیپن زیادہ ہے تو یہاں پر سنا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہم اٹھارہ بیس ہزار کی پرمٹ تھی اس میں سے صرف دس ہزار حاجی گئی اور باقی جو ہے گروپ والے جو ہیں لوگوں کو مٹھی چھری جلاتے تھے تو اس سال ان پر چھری جلی اور انہی کے جناب دینے کے لینے کے دینے پڑ گئے اور یہ سمجھئے کہ اچھا نہیں ہے آدمی کچھ اس طرح لوگوں پر زیادتی کرتا ہے حد سے زیادہ جلدی مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ اثرات پڑتے ہیں تو اس لیے سمجھیے کہ اس طرف سے بھی حاجی کم آئے وہاں سے امریکہ سے بھی حاجی کم اور مجموعی طور پر حجاد جو ہے اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے ہر سال نظر آتے ہیں یہ ہم ہر سال جاتے ہیں اس لیے محسوس ہو جاتا ہے ورنہ مغرب سے حج سے پہلے مغرب سے عشاء طواف کرنے جائیں تو مطاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی بالکل شروع سے لے کر اخیر تک پورا مطاف بھرا ہوتا ہے لیکن اس سال خالی جگہ نظر آتی تھی اوپر سے کہ خالی جگہ ہے ابھی طواف کی گنجائش ہے روف کے اوپر تو کافی جگہ ہوتی تھی ہم نے جمعہ کی نماز روح کے اوپر پڑھی پورا روف خالی تھا پیچھے بہت جگہ تھی آرام سے مزے سے اوپر روف کے اوپر چلے گئے گیارہ ساڑھے بجے اور سمجھیے کہ وہاں پر اپنے چاش کی نماز پڑھی بیٹھے رہے قرآن شریف پڑھتے رہے پھر خطبہ ہوا ہم نے پیچھے جا کر سنگھ کے اوپر فریش وضو وضو کیا اس کے بعد آ کر خطبے میں شرکت کی آرام سے نماز پڑھ کر اُس کوئی پریشانی نہیں ہوئی الحمد اللہ تو بہر حال فجاج نسبتاً کم رہے مگر نظام اچھا رہا رمی جمرات کے اوپر کوئی حادثہ نہیں ہوا چوڑا کر دیا ہے بنا عرفات میں یہ کوشش تو کرتے ہیں خدمت کرنے کی مجتلفہ میں بھی پانی وانی بھی ہر جگہ بوٹلیں کیس کے کیس رکھ دیتے ہیں ہم جائیں تو بڑے بڑے کیس پڑے ہیں پہلے تو لوٹ مار ہوتی تھی اب لٹ مار کی ضرورت نہیں اتنا پانی ہوتا ہے کہ صبح کو بھی بچتا ہے اور خالی بوتلیں ابھی پانی کی وہاں غیر مستعمل ابھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو بہت پانی وانی کی فراوانی بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش تو کرتے ہیں یہ لوگ خدمت کرنے کی اللہ ان کے نیکیوں کو قبول کرے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرے اللہ پاک بہرحال یہ لوگ خدمت کرتے ہیں الحمدللہ حج اچھا رہا ویسے وہاں پر آپ لوگوں کو دعا میں ضرور یاد کیا کیونکہ جب دعا کرتے تھے تو ہم دعا کرتے تھے کہ ہمارے درس میں جو بیٹھے ہیں ان سب کے لیے بھی خصوصی دعا سلام پیش کیا تو بھی آپ حضرات کی طرف سے نام لے کر سلام پیش کیا کہ ہمارے بخار شریف کے سبق میں جو بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے سرکار کی خدمت میں سلام عرض ہیں دعا کیجئے اللہ ہمارا حج بھی قبول کرے حاضری بھی قبول فرمائے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے تو بہرحال یہ تو ایک طرف یہ چیز ہے آگے سبق جو آج کا پڑنا ہے میرا ذہن بھی حاضر نہیں ہے لیکن میں ترجمہ مطلب بیان کر دیتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں مسئلہ یہاں پر امین کا ہے امین زور سے کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آمین کہنا ہے یا نہیں تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے ام اربعہ اس کے قائل ہیں کہ آمین کہنا چاہیے آمین کہنا فضیلت کی چیز ہے ثواب ہے آمین کہنے پر سب اما پوری امت کا اس پر اجماع ہے شاید میرے خیال میں صرف روافظ شیعہ جو ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین وامین کچھ نہیں ہے ولد علین چپ رہا ہو, کچھ بولو نہیں لیکن اہل سنت وال جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آمین کہنی ہے یہ پہلا مسئلہ ہوا ہم لوگوں نے خاص طور پر ہم گجراتیوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمین کہنا ہی نہیں ہے تو امام سورے فاتیا پڑھتا ہے ولد دالین تو ہم چپ ہوتے ہیں ویسے کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ طریقہ غلط ہے آمین تو کہنا ہے یہ پہلا مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ ہے آمین زور سے کہنا ہے یا کہ آہستہ کہنا ہے اس میں ذرا سا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں آمین آہستہ کہنی ہے امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ اما کہتے ہیں آمین زور سے کہنی ہے تو ان حضرات کی یہاں آمین جہرن کہی جائے لیکن جہر کے بھی درجات ہیں جی آواز سے کہنا ایک تو یہ کہ آدمی اتنے آواز سے کہ اس کو اس کے پڑوسی کو سنائی دے آمین یہ ان کے یہاں ہے آمین ذرا آواز کے ساتھ کہہ دیں سب کہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا زور سے چلائیں کہ آس پاس والوں کو ہارٹ فیل ہو جائے کوئی بڑھا آدمی بیچارہ کمزور ہو اور اس کو بھی ہارٹ اٹک ہو جائے گی یہ کیا شور مچ گئے ایک دم سے اچانک تو اتنا شور مچانا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو قرآن شریف میں سورہ لقمان میں اللہ کے رشاعت وقصی سی مشیق وقضوذ من صوتک انہا انکر الاسوات صوت الحمید اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور آواز نیچی رکھو سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے تو اس لیے چلانا اور شور مچانا اس کی تو کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے امین چلانے کی تو وہ چاہتے ہیں کہ پوری مسجد کو آمین سنائے تو وہ اس کونے میں کھڑے ہو تو چاہتے ہیں کہ اس کونے تک میری آواز پہنچے تو اتنے زور سے چلانا یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے جو حضرات کہتے ہیں جہرن کہے یعنی ذرا تھوڑے سے آواز کے ساتھ تو وہ آمین ذرا آواز کے ساتھ کہہ لے اتنی گنجائش کہ خود سنے اس کے پڑوس والے کو سنائی دے دے یہ جہر کے لیے کافی ہے یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہاں کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ آمین قدر آواز کے ساتھ کہنا چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ آمین آواز سے نہیں سررن کہنا چاہیے آہستہ کہنا چاہیے یعنی اس طرح کہ خود اس کو پتہ چلے کہ میں نے آمین کہا ہے ہوٹ ہل جائیں ہلکی سی فینک آواز نکلاے۔ آمین, آمین. تو اتنا امین کہہ لینے میں حرج نہیں ہے ہلکی سی ہلکی سی آواز سر لیکن آواز کے ساتھ کے دوسروں کو بھی یہ امام و حنیف اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اجازت ہے مگر سمجھیے افضل یہ ہے یہ اختلاف یاد رکھیے کون سا ہے جائز ناجائز حلال حرام والا نہیں ہے یہ اختلاف افضل اور غیر کا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز میں امام صاحب جب زور سے قیرات کر رہے ہوں اور غیر المقوب پر پہنچے تو آپ آہستہ سے آمین کہہ لیجیے دھیان سے کہیے استحضار کے ساتھ خشوق کے ساتھ آمین کہیں گے تو آپ امام کے ساتھ اس جو سور فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں گے کیونکہ آمین کے معنی کیا ہے آمین کے معنی ہیں افعال فعل الاجابہ اے اللہ اے آپ ہماری دعا قبول کر لیجئے اوپر جو دعا مانگی گئی ہے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے سراط اللذین آنمت علیہم نیک مندوں کے رستے پر چلائیے غیر المغضوب علیہم ورداللین فاسق فاجر لوگوں کے رستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غصہ ہوا جو بھٹک گئے ہیں ایسے لوگوں کے رستے پر نہیں چلنا ہے اللہ اکبر. دن میں پانچ ٹائم ہم کو یہ دعا مانگنے کو کہا کہ ہم نیک لوگوں کے رستے پر چلے اور برے لوگوں کے رستے سے بچے لیکن اللہ معاف کرے شیطان ہم کو گسید گسید کے برے لوگوں کے رستے پہ ہی لے چلتا ہے اور برائیاں کرواتا ہے, ہم سے. کرسمس آئی ہے فلم دیکھنے جاؤ سنیما جاؤ ڈرگز پیو شراب پیو پارٹیاں کرو ورک پارٹی میں جاؤ اور وہ بھی شراب پیئے تو ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کے ان کے ساتھ ڈنر کھاؤ ان کے ساتھ شراب پیو ان کے ساتھ ڈانس کرو ان کے ساتھ ڈسکو میں جاؤ یہ شیطانی رستے ہیں پانچ دفعہ تو اللہ ہم سے کہلوا رہے ہیں غیر المقوب علیہ برے لوگوں کے راستے میں ہم نے نہیں چلنا ہے ہم دماز میں مانگتے بھی ہیں لیکن پھر جاتے ہیں انہی کے راستے پر اللہ ہمیں ہدایت دے ہمیں نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء کرام اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے صلیحہ شہداء صدیقین ان کے رستے پر یہ ہیں علیہم. تو یہ دعا جب امام مانگتا ہے اور اس میں کہتا ہے غیر المقوب علیہ الین تو ہم نے اس دعا میں شریک ہو کر کہنا ہے اے اللہ ہماری یہ دعا سن لیجئے اور ہم سب کو یہ نعمت دے دیجئے کہ ہمیں سرات مستقیم پر بھی چلائیے اور ہماری تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے کیونکہ یا عبدو آبرو ہے یا عبادت آپ کی ہی کرتے ہیں اور آپ کی مدد مانگتے ہیں تو آپ ہماری مدد کیجئے ہر کام میں اور ہمیں صحیح راہ پر چلائیے اس لیے امین کہیں گے تو اپ بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں گے گویا اپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی اور اپ نے بھی یہ دعا مانگی لی اسی لیے ہم کہتے ہیں یہاں جب چہل درود ہم پڑھتے ہیں اللهم صل علی محمد و محمد تو اس میں اپ بھی حلقے سے امین کہلیجئے تو اپ بھی پڑھنے میں شامل ہو جائیں گے مجلس کی برکت تو حاصل ہوگی گی ہی ہو گی لیکن امین بول دیں گے انک حمید مجید کے بعد تو اپ نے بھی گویا وہ درود پڑھ لیا تو اپ کو بھی وہ پڑھنے کا سواب مل جائے گا تو آمین کے معنی یہ ہیں کہ دعا میں شامل ہو جائیں شریک ہو جائیں اسی لیے جب نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں یا مجمعے کے اندر دعا کی جاتی ہے تو اس میں ہم آمین آمین آمین کہتے ہیں کہ اللہ یہ دعا سن لے یہ دعا سن لے ہم بھی یہ چیز چاہتے ہیں ہم کو بھی دے دے ہم کو بھی دے دے ہم کو بھی دے دے, بھی دے, دے. یہ دعا سن لے تو آمین کے ذریعے سے اس دعا مانگنے والے کی تائید اور تقویت ہوتی ہے سب مل کر کے اللہ کے حضور میں اپنی وہ درخواست پیش کرتے ہیں یہ آمین کے معنی ہیں تو اس لیے آمین کہنے کو کہا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز میں جہاں تک ہو سکے سکون اور سکوت ہونا چاہیے خاموشی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نماز میں شور نہیں ہے حرکتیں نہیں ہیں اور موومینٹس زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ قرآن میں ہے وقم اللہ قوان تین اللہ کے سامنے ادب سے چپ چاپ کھڑے رہو تو جہاں تک ہو سکے ادب کے ساتھ چپ چاپ کھڑے رہنا ہے اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک آمین زور سے بھی کہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ بھی کہی ہے اور آہستہ کہنا زیادہ راجہ ہے کیونکہ قرآن کے زیادہ موافق ہے تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی آمین آہستہ سے کہے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ وسلم امام احمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان روایات کے اندر آمین کا حکم وارد ہوا ہے زور سے کہنے کا حکم آیا ہے اس لیے زور سے کہے حقیقت یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک بھی روایت آمین زور سے کہنے پر دلالت نہیں کرتی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں لفظ صرف آیا ہے ادا امن المام ف امام آمین کہے تو تم بھی کہو لفظ آیا ہے اذا قال الامام غير المغضوب علیهم والضالین فقولوا امین امام کہے ولادالین تو کہو آمین لیکن یہ نہیں کہا زور سے کہو یہ کہا ہے زور کہو یعنی اس زور سے کہو اچھا مثال سمجھو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا اگے روایت آ رہی اذا قال الامام سمی الله لمن حمدا ربنا لك الحمد امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدا تو کہو ربنا لقل ہم تو کیا وہاں یہ مطلب ہے کہ سب زور سے کہو ربنا لکل ہم نہیں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے سب کہتے ہیں ربنا لقل ہم تو آہستہ کہنا ہے تو امام صاحب حضرت دنگوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں سیم لفظ ہے اذا قال الامام المام یہاں بھی ادا کال المام وقول و عامر یعنی کا اذا جہر المام فجہر بامیر زور سےام کہے تو تم بھی زور سے کہو یہ کہ امام ولاک کہے, کہے تو تم آمین کہو اور بعض روایت نے فرمایا فَإنَّ يَقُولُهُ آمین کہو اس لیے کہ بے شک امام بھی آمین کہتے ہیں تو یہ جو حضور نے علت بیان کی کہ بے شک امام بھی آمین کہتے ہیں یہ تو نشانی ہے کہ امام آہستہ کہتا ہے ورنہ یہ علت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے ریزن بیان کرنے کی کہ امام بھی کہتا ہے اس, اس ریزن کی بنا پر تم بھی آمین کہو تو اس لیے امام صاحب نے ان روایت سے اشارہ نکالا کہ بھائی امام آمین آہستہ ہے زور سے نہیں یہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی کوئی بھی روایت زور سے امین کہنے پر دلالت کرتی نہیں ہے یہ الفاظ جو ہیں محتمل ہیں بلکہ یہ آہستہ سے کہنے کے اقرب ہیں اور اس کی زیادہ نزدیک ہیں رہ گئے یہاں پر کچھ آثار بیان کیے ہیں تو وہ تو آثار تابعین کے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں اب یہاں آفا ابنبی ربا کا اثر لا رہے ہیں آمین دعا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں کہتے ہیں بے شک دعا ہے آمین اس کا مطلب یہ تو نہیں زور سے کہو نماز میں زور سے مختلی کو دعا مانگنے کو کس نے کہا امام زور سے قراد کرتا ہے آمین دعا ہے تو دعا تو آہستہ کرنا ہے خوفیاں دعا آہستہ سے مانگو گر گرا کر مانگو روتے ہوئے مانگو خوف کے ساتھ مانگو اور اخفاء کے ساتھ مانگو یہ حکم دیا گیا ہے تو امین دعا ہے سے دعا مانگو حضرت عقاب بھی تابی امام صاحب بھی تابعی تابعی تابعی کی باتیں آ اس لیے امام صاحب کے اوپر یہ ان کا قول حجت نہیں جی امام صاحب کہتے تھے ہم رجال و نحن رجال تابعین بھی رجال ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی عالم ہیں ہم بھی عالم ہیں جس طرح وہ اپنا اجتہاد اور اپنی رائے قرآن حدیث سے نکالتے ہیں تو ہم بھی اپنی رائے قرآن حدیث سے نکالتے ہیں حدیث رسول ہو قرانی آیت ہو تو وہاں ہم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں لیکن جہاں تابعین کی بات آ جائے تو وہ تو ہم ایک پلے میں ہیں ایک لیول کے ہیں تو جس طرح وہ اشتہار کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ پر یہ عطا کا قول جو ہے وہ حجت نہیں بنتا رہ گیا کہ ابن الزبیر والا اثر ابو حریرہ والا اثر ابن امر والا اثر تو انفیہ کہتے ہیں یہ حضرات سگار صحابہ میں سے عبد ابن البیر سن سکسٹی ون سکسٹی ٹو میں جا کر خلیفہ بنے ہیں تو ان کے مقابلے میں دوسرے جو کبارے صحابہ ہیں بڑے بڑے صحابہ ہیں ابو بکر عمر عبداللہ ابن مسعود ان حضرات سے ان اکابل سے آمین کہنا وارد ہوا ہے تو ان چھوڑے صحابہ کے مقابلے میں صحابہ کے جب آسار آ جائیں تو ہم کو چوز کرنے اور اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو ہم ان آثار کو لیں گے ان آسار کو لینے کی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ہم پر آپ ان کو حجت نہیں قرار دے سکتے بہر حال اس لیے یہاں پر ابن البیر کا جو اثر ہے ٹھیک ہے ان کا مسلک تھا وہ کہتے تھے زور سے آمین کہو یہاں تک کہ مسجد میں گونجنے جیسی آواز ہو جاتی تھی ابو حریرہ امام کو کہتے ہیں آمین مت چھوٹنے دینا یعنی ایک منٹ ذرا آرام سے پڑھنا میں آ رہا ہوں ذرا میری ولد کے بعد امین نہ رہ جائے تو جلی جلی آ کر نماز میں جوئن ہو جاتے تھے اور امام کہتے ہیں تو آمین اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہم لوگ بعض مرتبہ نماز میں جوئن ہونے میں دیری کرتے ہیں حالانکہ دیری نہیں کرنے کا ابو حریرہ بھاگ کر کے آتے تھے کہیں میں آمین نہ رہ جائے اور جلدی جلدی کوشش کرتے تھے کہ سورے فاتحہ پوری ہونے سے پہلے میں شامل ہو جاؤں تاکہ آمین کا ثواب مجھے مل جائے آمین کا ثواب آگے آ رہا ہے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر امام اگر یہ آمین فرشتوں کی آمین کے موافق پڑ گئی دونوں امین میں موافقت ہو گئی تو پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بڑا ثواب ہے اس کے اوپر تو ابو عریزہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے امام کو کہتے ٹھہر جانا چھوٹی جماعت ہوگی دو چار مسلح ہوں گے امام ہوگا تو کہتے بھئی ایک منٹ میں آ رہا ہوں جب بھی آمین نہ رہ جائے صرف فاتحہ دھیرے سے پڑھنا تو وہ دھیرے سے پڑھتا وہ آ کر کے جوائن ہو جاتے تاکہ امین کا ثواب بھی ان کو مل جائے یہ حضرت ابو عریرہ کا عمل تھا اور خاص طور پر اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے رمضان میں تراوی میں بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور جب رو سمجھیے کہ قیر فنش ہوتی ہے امام رکو میں جاتا ہے تو جلدی جلدی کھڑے ہو کر لگ بھگ لگ بھگ رکو میں چلے جاتے ہیں تو کتنا زیادہ ثواب انہوں نے کھو دیا آمین کا ثواب کھویا تقبیر اولا کا ثواب کھویا کہ جو کی گئی اس میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ کھوئیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ابو وریلا کی طرح سے شوق رکھنا چاہیے کہ نماز میں جلدی جوائن ہو جائیں شامل ہو جائیں نافع کہتے ابن عمر آمین نہیں چھوڑتے تھے ترغیب دیتے تھے اور ان سے اس بارے میں میں نے خیر سنی ہے کہ بھئی حضور سے حضور سے بہت اچھی سمجھئے کہ حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں یہ سمجھئے کہ مسئلہ ہے آگے کچھ اور باتیں ہیں نیکسٹ ویک کر لیں گے انشاءاللہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے بعض اکابر کہتے تھے آمین کے بارے میں لطیفے بھی ہوتے تھے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے دلی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے بڑے انہوں نے فقہ حنفی جو ہے بڑا مضبوط وہاں پر کر رکھا تھا مدرسہ امینیا قائم کیا اللہ نے ان کا خوب فیض وہاں پھیلایا تو حضرت مساجد بناتے تھے لیکن مسجد پر لکھ دیتے تھے حنفی مسجد تاکہ وہاں پر وہ غیر مقلدین آ کر کے کوئی شرارت نہ پھیلائیں ایک جگہ مسجد بنائی حضرت نے کافی پیسہ خرچ کیا بنوائی اس محلے والوں کے لیے تو کوئی غیر مقلد نے دیکھا اس نے بھی امداد کی حضرت نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہیں مدد لیتے ہیں اس جزاک اللہ شکریہ بھائی وہ کافی مدد کرتا حضرت سے محبت بھی ہو گئی جب مسجد تیار ہو گئی تو حضرت نے کہا کہ وہاں وہ کتبہ لکھنا ہے حنفی مسجد تو کہنے لگا حضرت اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے حضرت یہ تو لکھ کر گریں گے خدا نخواستہ آئندہ چل کر کے ہماری مسجد پہ قبضہ نہ کر لے کوئی تو اس طرح کی حضرت مساجد میں اپنی کسی مسجد میں کچھ غیر مقلدین شرارت کرنے والے ان کو شرارت سوجھی شریر جوان ہوں گے وہ آئے اور نماز میں جوائن ہو گے جب امام نے ود بال لینا تو انہوں نے زور سے چلائے آمین تو اب جو ہے نماز کے بعد جو ہے وہاں انتشار ہو گیا ذرا تو, تو میں ہو گئی باہر نکلے تو لڑائی بھی ہو گئی تھوڑی آدھا پارٹی بھی ہو گئی جھگڑا ہو گیا پولیس آ گئی کیس ہو گیا مقدمہ ہوا کورٹ تک کیس گیا اب کیس میں جب تاریخ آئی تو یہ ہمارے مولوی صاحبان جو ہے وہ کورٹ میں جانے سے گھبراہے امام صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا مسجد کارٹ میں معذین صاحب یہ وہ کہتے ہیں میں تو نہیں جاتا چیئرمین جی سب ڈر رہے ہیں بلاخر جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں کورٹ مجھے ہونا ہے ہوگا چلے گئے صاحب اپنے ساتھ قرآن شریف کی ایک کاپی لے لی چلے گئے کورٹ میں وہ جو ہے بحث چلی غیر مقلدین کی طرف سے ان کا مناظر کھڑا ہوا اور اس نے ساری دلیلیں پیش کی فلاں حدیث میں آیا ہے فلاں حدیث میں آیا ہے آمین زور سے کہو فلاں صحابی زور سے آمین کہتے تھے فلاں صحابی زور سے آمین کہتے تھے سب دلائل پیش کیے اب یہ حاجی صاحب جو ہیں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جج صاحب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا اور انہوں نے ہم کو ساری تعلیمات دی نماز سکھائی قرآن سکھایا ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ہم لوگ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے اس قرآن شریف میں یہاں ولدالین کے بعد آمین لکھی ہے اگر آمین لکھی ہو تو ہم زور سے کہیں جب اس میں نہیں لکھی ہے تو ہم زور سے کیوں پڑھیں جج صاحب نے کہا ہاں یار اس میں تو ولاد عالین کے امین وامین لکھی نہیں ہے جج صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور جو وہ آئے تھے وہ سب شرارت کرنے کے لیے آئے تھے وہ غلط ان کا کیس ڈسمس تو یہ جو بڑے بڑے ملانے اور مولوی لوگ ڈر رہے تھے ان سے حل نہیں ہو رہا تھا ایک حاجی صاحب نے ایک سمپل اپنے لاجک سے وہ مسئلہ حل کر دیا اور کیس جیت لیا تو یہ سمجھ یہ کہ وہاں کے لطیف حضرت مولانا اسلام القاعب رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے اضر قادی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے ایک بیان میں فرمانے لگے کہ اس طرح کا ایک جھگڑا ہوا آمین کے اوپر دلی میں حنفی اور غیر مقلدوں کا جج کی یہاں کیس گیا بڑی لے دے ہوئی آخر میں جج نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری اتنی ساری بحثیں اور جھگڑے سن کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آمین کی دو قسمیں نہیں ہیں آمین کی تین قسمیں ہیں ایک ہے آمین بال یعنی آہستہ سے آمین کہنا دوسری آمین بال زور سے آمین کہنا اور تیسری آمین بر شرارت کے لیے آمین کینا آمین آمین اور آمین بشر تو یہ جو لوگ مساجد میں جا کر شرارت کرتے ہیں یہ ان کی تیسری قسم ہے آمین بر والے ہیں یہ شرارت کرنے کے لیے جان بوجھ کر دوسروں کو چڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جا کر کے چڑھائیں ان کو غصہ کریں اس لیے تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے یا تو آپ کا مسلک درائل کی روس سے آہستہ کہنے کا آہستہ کہو زور سے کہنے کا ہے زور سے کہو ہم کسی پر کوئی مجبوری نہیں کرتے ہیں کوئی زبردستی نہیں کرتے ہیں کہ حنفی مذہب پر ہی عمل کرو اور آپ کو جو، آپ کا جو مذہب شافعی مذہب ہے کوئی اور مسلک ہے آپ کرو اس کے حساب سے عمل کرو ہمارے دارالعلوم میں بھی بعض شافعی طلبہ ہوتے ہیں اور سمجھیے کہ بعض طلبہ ذرا قدر آواز سے آمین کہ دیتے ہیں، ہم کو اس پر نقیب نہیں کرتے اچھا ہے آمین کہنی چاہیے اور والین کے اوپر تو اس سے پڑے ان کو تو یہ آمین سمجھیے کہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق کریں قدر ہلکی سی آواز ہو اس پر کوئی سمجھیے اشکال اعتراض نہیں کرنا چاہیے لیکن شور مچانا دوسروں کو ڈسٹرب کرنا پریشان کر دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے اس سے ہم منع کرتے ہیں بہرحال یہاں ہماری مسجد میں تو الحمدللہ اتموسفیر اچھا ہے دوسری مساجد میں ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں ویسے حرمین شریفین جاتے ہیں چونکہ وہ حضرات حنابلہ ہیں امام احمد کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے ان کے یہاں امین جہرن ہے اس لیے وہاں عموماً آمین جہر سے کہی جاتی ہے وہاں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھئے کہ شاید یہ لوگ آمین زور سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہو کہ ہم نے بھی کچھ پڑھا امام سارا کیوں اکیلا پڑھتا رہے ہم بھی کچھ پڑھے تو اس لیے وہ زور سے آمین کہتے ہیں تاکہ وہ ان کو بھی ایسا فیلنگ ہو کہ ہاں ہم بھی پڑھنے کے اندر شامل ہیں ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہی زور سے گئی ہمارے حضرت نے ایک بیان کے اندر فرمایا اللہ کو اپنے نبی سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ چاہتے ہیں نبی کی ہر سنت سنتیام قیامت جاری رہے اس لیے کچھ لوگوں کو نبی کا یہ عمل کروایا اور کچھ لوگوں سے نبی کا یہ عمل کروایا شفاف سے کہا کہ تم زور سے کہو حنابلہ سے کہو زور سے کہو حنفیوں سے اور مالکیوں سے کہا تم آہستہ کہو کیونکہ نبی نے دونوں عمل کیے ہیں اگر کوئی ایک کو پکڑ لے تو دوسرا عمل رہ جائے گا تو اللہ نے نبی کی دونوں سنتیں امت میں رائج رکھی کہ دونوں پر عمل کرو اسی طرح اور مسائل میں بھی رفیۂ دین ہے ترک رفیۂ دین ہے اللہ کو نبی سے اتنا پیار ہے نبی نے کبھی رفیہ دین کیا کبھی نہیں کیا تو اللہ نے دونوں طبقے رائج کر دیے کوئی کر رہا کوئی نہیں کر رہا تو دونوں سنت نبی کی رائج ہے اور امت کے اندر چل رہی ہیں تو یہ اللہ کو نبی سے محبت تھی اس کا یہ سمرہ ہے کہ نبی کی ساری سنتیں امت کے اندر رائج ہیں اور چلی جا رہی ہیں اللہ پاک جو ہے نبی کی سنتوں کو رکھے اور ہمیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اگے انشاءاللہ اس پر کچھ اور باتیں ہوں گی تو نیکسٹ ویک کہہ دیں گے۔ ویسے ایک بات یاد ا گئی حضرت ش아이 اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ دلی میں رہتے ہیں اور شاہ ولی اللہ کی اولاد میں سے ہیں شاہ ولی اللہ کا خاندان سارا حنفی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اور یہ ش아이 اسماعیل شہید جو ہیں شاہ ولی اللہ کے نواسے بنتے ہیں تو اس لیے حنفی ہیں لیکن جوانی میں جب طالب علم تھے تو دورے میں یہ حدیثیں پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کو کچھ جوش چڑھا اور وہ نماز میں رفیع دین کرنے لگے ہاتھ اٹھانا رقو میں جاتے ہوئے رقو سے اٹھتے ہوئے سدے میں جانے سے پہلے ان کے استاد نے دیکھ لیا کسی نے کہہ دیا کہ اسماعیل شہید جو ہے رفیع دین کرنا شروع کر دیا انہوں نے حالانکہ پورا مسجد جو ہے کوئی نہیں کرتا رفیع دین یہ اکیلے کرتے ہیں تو استاد جی نے بولا کہ اسماعیل ادھر کیوں کرتے ہو انہوں کا حضور حدیث میں آیا ہے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی جو ہے مردہ سنت کو زندہ کرے تو سو شہید کا ثواب ملے گا تو یہ رفیدین کی سنت مردہ ہے تو میں اس کو زندہ کر رہا ہوں تاکہ مجھے سو شہید کا ثواب ملے تو حضرت نے فرمایا استاد جی نے او ہو اسماعیل ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار اور فقیر طالب علم ہو لیکن اب سمجھ میں آیا کہ تم کو ایک حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھے ہو یہ سو شہید کا ثواب جس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے یہ ایسی سنت جس کے مقابلے میں بدت آ گئی ہو تو اس بدت کو ختم کرنے کے لیے سنت کو زندہ کرے تو سو شہید کا ثواب ملے گا کیونکہ بدت سے ٹکر لینی پڑے گی بدت مٹانی پڑے گی اس سنت کو زندہ کرنا پڑے گا تو سو شہید کا ثواب ملے گا اور یہاں تو رفیع دین چھوڑنا یہ بدعت نہیں ہے یہ خود سنت ہے تو یہ سنت کے مقابلے میں سنت ہے دونوں سنت ہیں تو سو شہید کا ثواب کہاں ملے گا تمہیں بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ رفیع دین بے شک سنت ہے لیکن ترک رفا بھی تو سنت ہے کیونکہ حضور نے رفیع دین چھوڑا بھی ہے نہیں بھی کیا ہے ہاتھ اٹھانا ترویزی شریف کی حدیث ہے تو وہ خود ایک سنت ہے یہ بھی سنت یہ بھی سنت تو یہ سو شہید والا جو تم نے استعلال کر لیا یہ تو وہاں جہاں بدعت ختم کر کے سنت کو زندہ کرے یہاں کوئی بدت نہیں ہے خود وہ بھی سنت یہ بھی سنت تو سو شہید کا سواب کہاں تمہیں ملے گا تو ان کو ہوش آئے اور انہوں نے وہ اپنا ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا کہ ہاں بھائی وہ استاد جس طرح کرتے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے تو بہرحال یہ ہے اللہ کو اپنے نبی سے محبت ساری سنتیں اللہ نے رائج کر دی ہیں اللہ پاک نبی کی سنتوں کو رائج رکھے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دعا کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی صاحب دروشری پڑھ لے مجھے ذرا پھر آگے والے صاحب کے پاس جانا ہے تھوڑی دیر صبح اللہ اللہ نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسلیما ربنا اتنا في حسنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رحمن الرحيم بحسبه فضل و کرم سي ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما گھروں پر جو مائیں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کی بھی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما خاص طور پر والد صاحب کو شفا کا عاجلہ مستمرہ جا اور دائمہ نصیب فرما اللہ ان پر رحم فرما ربر حما رب سغیرہ رب ربر حما کماربیانی رب سغیرہ ربرم کمار رب نے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما صحت اور عافیت کی نعمت سے مالا مال فرمان تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو اپنے خزان غیب سے پورا فرما اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ ہی جانتے ہیں آپ ہی دور کر سکتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ امت کی جملہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما ہر خیر سے مال مال فرما ہر شرط سے حفاظت فرما یا اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما جو واپس آ گئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما جو بھی وہاں موجود ہیں ان کی مسافری آسان فرما حرمین شریفین کی براکات ہمیں نصیب فرما اللہ ہم سے وہاں کو غلط مستخبیت بھی ہوئی ہمیں معاف فرما اللہ حج, حج مبرور نصیب فرما حج مقبول نصیب فرما ہمارا حج ہمارے لیے اور ہمارے متعلقین کے لیے سب کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ اور اس کا باعث بنا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما اللہ حاضرین نے مجلس اور شرکاء دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے نیک تمنائیں ہیں تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما ہر خیر سے مالا مال فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرما جس سے انہوں نے تیری پناہ مانگی ہے ربنات قبل منہ انقان دسمی العالیم وطب والینہ ان نقان درحیم وصلی اللہ عملیٰ علیٰ سعید محمد والی وسحب یزمعین صبح عرب کرب الزت عمل وسلم ایک طرف تو یہ پریشانی کی خبر ہے دوسری طرف خوشی کی خبر یہ کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے فرائیڈے کو دارالعلوم میں اس کا نکاح ہے اب پریشانی ہے والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں اور یہ پہلے سے طے بھی ہو گیا ہے دعا کرو سب ٹھیک ٹھاک سے ہو جائے اللہ پاک والد صاحب کو بھی صحت نصیب فرمائے والد صاحب بھی گھر آ جائیں اور ذرا سمجھیے گھر میں خوشی جو ہے وہ صحیح معنی میں نظر آئے اور سہولت کافی سے سب کام پورا ہو جائے اچھا جی کوئی صاحب صاف پڑھ بولے